و محمد علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مختار مجھے تمام خامدان صاحب کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب شکل آباد میں سے باب الغصب باب نمبر پینتیس کا درس نمبر دو آب لو کے مارکانت پہنچا رہا ہوں غصب ہے کوئی کسی کے مال کو اس کے ذاتے بغیر چھین لینا اور اس ناجائز سے کرنا تو اس سلسلے میں کل جو ہے آخری پیراگراف جو کل کے درس کا صفحہ نمبر دو سو بانوے کا پہلا پیراگراف تھا اچھا یہ آخری پیر تھا اس کو دوبارہ تقرار کراؤں ماتیم وومن غصہ ہیں, ہیں اور کوئی شاید کسی شاید چیز کو غصب کرے ہاں جی کسی سے چھین لیں تو وہ جب اور اس کے پاس وہ چیز مالک وہ چیز باقی ہے تو واجب واجب وہ جب رد ہو واجب اس چیز کو واپس کریں لا مالک اس کے مالک کی طرح معدامت علم جب تک وہ چیز جو غصب کے باقیات باقی ہو اس کے ہاتھ میں ہو لیکن وہ ان طلب اور اگر وہ چیز طلب ہو چکا ہے جو غصب کے واجب واجب رد تو مشل ہے اس چیز کی مشل کو واپس کرنا ان کا مثلاً اگر بازار میں اس چیز کا مشل موجود ہونے والی چیزوں میں سے ہو بالکل وہ جیسی چیز ہو جیسے کل ہند آتی ہے جیسے گندم بازار میں گندم عام ہوتی ہے و شاعر جو کے جو مل سکتا ہے سونا کے لیے سونا چاندی کا شیزہ چاندی کے لیے چاندی مل سکتا ہے وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سی چیزیں جن کا جو ہے بازار میں اس کے مسل ملتا ہے جیسے سیب وغیرہ فروٹ ہے کیلاغذ کیا کیلا مل سکتا ہے بہت چیزوں کا کپڑے وغیرہ اس کا میں بازار میں مسل مل سکتا ہے تو جن چیزوں کا مسل پایا جاتا ہے تو اس کا مسل واپس کرے گا اگر وہ چیز ضائع ہو گیا ہو لیکن وین جدل مثل اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا مثل نہیں پایا جاتا ہے ایسی مثل جو جامع الصفات ہے جس میں وہ چیز جو اس نے غصب کیا اس میں جو صفات وہ پورا پورا, پورا پائے جانے والی مثل نہیں مل پا رہا ہے ہاں اس سے یا کم درجے کا یا زیادہ درجے یا اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس شرح میں جو ہے مکمل طور پر غصب شدہ چیز کا مثل تمام صفات میں ہواہنگ نہیں مل رہا ہو ہاں جی ہو جد المصر اگر اس چیز کا مصر نہیں پایا جاتا ایسی مصر جو جامع مسجد صفاتی ہیں جو اس کے چینی مال کے مال کے مکمل طور پر اس میں چنی مال میں جتنی صفاتیں جتنی خوبے ہیں وہ سب پائی جانے والی ہاں جی مصن نہ ملے تو پھر حکم کیا ہے حکم یہ ہوا جگہ قیمت حلخ تو پھر واجب ہے اس چیز کا وہ قیمت جو سب سے زیادہ ہو اور اس کی وہ سب سے بلند قیمت یوم غصب غصب کے دن سے لے کر علای یوم تلک جس دن تلق ہوا ہے اس عرصے میں چونکہ بہت چیزوں کا بازار میں قیمت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو جن جس دن سے اس نے غصب کیا اور جس دن اس کی قیمت واپس کریں تو اس بیچ میں جو ہے اگر قیمت اوپر نیچے ہوا ہے تو سب سے اوپر والا قیمت قیمت و قصوہ یعنی سب سے زیادہ قیمت جو اس سب کے دوران اس چیز کی لگی ہے بازار میں ہوئی ہے وہ قیمت اس کو دینا پڑے گا یعنی وہ عجیب قیمت کو ہو, ہوا یعنی اس کا جو ہے سب سے زیادہ قیمت جو ان دنوں میں ہوئی ہے وہ یوم ش کے دن سے لے کر یوم طلب جس جی دن طلب ہوا ہے اس درمیان اس کی جو سب سے زیادہ قیمت بازار میں ہوئی ہے کی وہ قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گا ولا قیمت ہو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ایک چیز جو ہے زمان کے لحاظ سے اس کی قیمت بڑھ جائے جیسے برف ہے کے موسم میں اس کی قیمت بڑھ جاتی کبھی مکان کے لحاظ سے قیمت بڑھ جائے جیسے پانی شہرہ میں بیابان میں جہاں پانی کہیں ملتا ہے نہیں ہے ادھر پانی کی بڑی قیمت ہو سکتی ہے لیکن ادھر شہر میں آیا گھر میں آیا پانی کو قیمت نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری ولو تغیر اگر کسی کی قیمت تغیر ہوتا ہو قیمتوں بے سب زمان وقت کی وجہ سے اول مکان جگہ کی وجہ سے جیسے کلم جیسے پانی الز و جسے چھینا گیا پھر مفاد ہوتی بیابان میں ایک بندے کے بعد بیابان میں پانی تھا وہ کسی نے وہاں چھین لیا تو بیابان میں پانی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اب اس سلجھی یا برف جو ہے الج غصبہ جسے چھینا گیا پھر سے ہی گرمی کے موسم میں تو گرمی کے موسم میں ایک نن برف کی قیمت زیادہ ہے سردی کے موسم میں کوئی خریدنے والا نہیں ملتا تو ان دونوں صورتوں میں پھر تو وجہ قیمت ہو تو پھر واجب ہے اس چیز کی وہ کہ کی قیمت دینا یوم جس دن اس نے غصب کیا پھر مکان ہے اور جس جگہ پر غصب کیا بیابان میں اس نے غصب کیا تو بیابان میں اس پانی کی جو قیمت ہے وہ دینا پڑے گا برف جو ہے سردی گرمی کے موسم میں برف کی جو قیمت ہے وہ دینا پڑے گا ہاں جی نہ کہ اگر بعد میں دینا پڑا بھی موسم ساتھ و برف کی قیمت کم ہو چکا وہ نہیں بلکہ جو ہے گرمی کے موسم کی برف کی قیمت بیابان میں پانی کی قیمت اس کو دینا پڑے گا ہو کچھ چیزیں ایسی آپ نے غصب کیا تو اس میں کچھ چیزیں بڑھوتنی یعنی اس کی جو ہے بڑھوتی ہو جاتی ہیں یعنی وہ چیزیں بڑھنے والی ہو جاتی جیسے جانور ہے اس کے بچے ہو سکتے ہیں جانور ہے وہ موٹا ہو سکتا ہے یعنی اس کو خوراک کھلائیں تو یا جانور ہے ان کے بال وغیرہ آنے والے جانور جیسے بیل بکریاں والا خطاً بیٹھ کا اس کے بال جو ہے اون کام کے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہے ہاں جانور ہیں بیر بکرے ہیں اس کے بچے ہو سکتے ہیں اگر زیادہ عرصہ صاحب نے کسی جانور کا اپنی پاکستب کر کے رکھا تو ایسی چیزیں نمو اور رش پیدا کرنے والی چیزوں میں وہاں حکم کیا ہے وہ نما المقوب غصب کی بھی چیز کے جو نما ہے اس کے جو ہے اس میں جو اضافہ ہو جاتا ہے ہاں اس میں مقصوب کے جو ہے جو چیز اس میں اضافہ ہو گیا اس میں بڑھنے والی چیزیں مقصوب غضب کی چیز میں جو چیز اضافہ ہو گیا بال کی صورت میں بچوں کی صورت میں ہاں کہ اس کے گوشت کی صورت میں اضافہ ہو گیا کوئی بھی چیز جو ہے جو چیز غضب کے غصب کے وقت کے پر بعد میں کوئی نہ کوئی چیز اضافہ ہو گیا تو وہ غصب کی چیز اور وہ اضافہ دونوں لی مالک اس کے مالک کا ہوگا اور بڑھوتری ہوئی جو ہے مالک ہوگا تو بھیا جی کے پاس واجب ہے اور غضب کرنے والے شاعر پہ رد المعصوبی غذب کے چیز کو ہے اس کے اس سے نما اور اضافی چیز کے ساتھ جو بعد میں غصہ کے بعد وہ اس کے پاس بڑھ گئی ہے۔ اب وہ اضافی چیز جو متصلن کا ناخواہ جو ہے اس چیز سے غصل کی چیز سے متصل ہے ہاں جی جیسے گوشت بڑھ گیا مثلاََ ہاں جی یا جو ہے او منفصلن یا اس سے الگ ہے جیسے بچے ہو گیا تو بچہ جو اس کا نما ہے لیکن منفصل ہے خود سے الگ ہے تو دو وہ دونوں خواب متصل ہو ہاں جی یا منفصل ہو جیسے بچے وغیرہ ہو گیا اللہ ہے جو اصل درخت کی چیز سے لیکن دوسرے کے جانور سے پیدا ہوا جان بچہ ہے تو بچہ بھی اس مالک کا ہوگا اصل جانور بھی مالک کا ہوگا اس کو واپس کرنا پڑے گا دونوں خوب اور اگر اگر زیادہ بڑھ گیا تو بڑھائی کے ساتھ واپس لیکن وہ عرش نقصان اور اگر کم ہو گیا آپ کے پاس انجوائے اس کی قیمت میں تو عرش اس کے تاوان بھی دینا پڑے گا عرش نہیں تاوان نقصان کمی کا ان نقد اگر کوئی نقد پیدا ہو گیا قیمت میں کمین ہو گیا جس جی دن غصب کیا تھا وہ جن سے لے کر ابھی جب وہ واپس کریں تو اس کی قیمت میں کمی ہو جائے تو اس کے نقصان کو پورا کرنا پڑے گا اور اگر کوئی جانور وغیرہ اس نے غصب کیا ہے تو اس کے جو وہ بوجھ اٹھانے والا جانور ہو آج کل گاڑی وغیرہ ہے ہاں جی سامان اٹھانے والا یا مسافروں جیسے رکشہ ٹیکسی وغیرہ کار وغیرہ مسافر اٹھانے والا ہے تو ان کے جتنے دن اس نے قصب کر کے رکھا اس کا کرایہ بھی دینا پڑے گا خواہ وہ جو ہے اس کو استعمال کرے یا نہ کریں یا کسی کے دکان والا کو مکان والے کو غصب کریں اور وہ کرائے پر دینے کے قابل ہو تو اس کا بھی کرایہ جتنا غصب کیا خواہ استعمال کریں یا نہ کریں اس کرایہ بھی دینا پڑے گا تو اجرت و مسل ہی ہاں جی اس چیز کے اجرت مسل دینا پڑے گا پھر مدت غصب جن نے مدت اس نے غصب کر کے رکھا انتعمل خواہ اس کو استعمال کریں جیسے گاڑی وغیرہ مکان وغیرہ اولم یا استعمال نہ کریں تب اس نے اپنے قبضے میں رکھا مالک کو نہیں دیا تو جنہیں اثاث کے پاس رہا ہے اور اس کا اجرت مزوری اس کو اجرت والی جو ہے ہاں جی کرایے والی چیزوں میں سے ہے تو اس کو اس کو پورا کرایہ دینا پڑے گا ولاؤ آگے بات ختم آگے ولاؤ انقر المستہ اگر انکار کرے امین شاہ جس کے پاس امانت رکھے الوادیت امانت کا ایک بندے کسی پاس امنات رکھا دے دے دو بولو بھائی کہاں سے رکھا ہے میرے پاس کوئی امنت نہیں بولے انکار کرے اگر اولاو اولاو اگر ان کر انکار کرے مستدہ امین شاذ الودیہ امانت کے بارے میں امانت کو انکار کرنے بولے میرے تمہارے پاس کوئی ایمان میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھا تو کیا ہوگا یہ امانت کے انکار کرنے والا شاہ جس بات انکار کرے سارا غاصب ہے تو یہ یہیں سے غاصب شمار ہوگا وہ دوسرے کے مالکوں پر قبضہ کر بیٹھا اس طرح وہ کل اس سے ہر وہ شخص جو ان کا انکار کریں ہر اس حق کا ایندہ جو اس کے پاس ہے کسی کا حق اس کے پاس ہے اس کا انکار کریں۔ اب وہ حق یا کار مظاربی کی کاروبار کی صورت میں اس کے جو ہے حصہ دینا تھا اس کا انکار کریں۔ مظاہرباً کا نہ اور شریکن، یا دونوں کی شراکت میں جو کوئی نفع نقصان پیسہ وغیرہ اس کو ملنا تھا اس کا انکار کریں۔ اب وکیلاً کوئی کسی کا وکیل تھا بولے اس نے کچھ فائدہ اٹھائے بولے میں آپ کو کہیں وکیل نہیں ہوں بولے اس کے پیسہ نہ دیں تو ان تمام صورتوں میں سال لغاسب ہے وہ غاصب ہوگا مین ہین انکار جب سے وہ انکار کریں امانت کا انکار کریں مضاربات کا انکار کریں شراکت کا انکار کریں وکیل ہونے کا انکار کرے وہ الغاسب مین اب کبھی ایک بندے نے کسی کوئی چیز چینا تھا دوسرے بندے نے اس سے چھین لیا تو غاصب شخص سے غصب کرنے والا اب وہ اس آمن کو واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر اسی غاصب کو جس سے اس نے چھینا ہے وہ بھی غاصب تھا اس کے زور سے چھنا تھا اسی غاسب کو واپس کرے جب کہ اس کو پتہ ہے یہ کسی اور کا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی وہ الغاسب من الغاسب غاصب سے غصب کرنے والے سے غصب کرنے والا ان رد ڈا وہ واپس کرے مقصوب غصب کی بھی چیز پہ لغاسب اول غاصب کی طرف واپس کریں جبکہ وہ عالم جب کہ وہ جاننے والا ہے بےغاسبی اس کے قاسب کا اس کے غصب کا اسے پتا تھا زید نے یہ چیز امر سے غصب کر کے لایا ہے لیکن اس کے باوجود لیکن خود نے جو ہے زید سے غذب کیا تو پھر اس کو پتہ ہوتے ہوئے پھر یہ اسی زیت کو واپس کریں تو اس کا ذمہ داری ادا نہیں ہوگا ہاں جی بلکہ اس کو امر کو واپس کرنا ہوگا یہ بھر لیکن اگر پتہ نہیں ہے بھائی اس نے کہیں اسے غصب کیا نہیں کیا لیکن اس نے خود اس سے غصب کیا اور اس کو یہ اس کا جو ہے اس چیز کا غصب مال ہونے میں اس کو کوئی علم نہ ہو تو اسی غصب کو واپس کرنے میں اس کو کوئی گناہ نہیں بہت ذمہ دار اس کا تو وہ من الغاصب الغاسب جہاں غاصب سے غصب کرنے والا ان رد دار اگر وہ واپس کرے غصب کے چیز کے الغاسب اول غاصب اول کو واپس کریں باب علم جب کہ وہ علم رکھتا ہے اسے پتہ ہے وہ جاننے والا ہے اس کے غصب کا کہ ایک مال جو ہے فلاں شاہ نے غصب کر کے لایا ہوا ہے اس کو پتہ ہے اس کے باوجود خود نے اسے غصب کیا پھر اسے کو واپس کریں تو لم یا تو اس کے ذمہ بری نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے کسی تیسرے شاخ کے مال کو اس ایک کو دے دیا آپ کو پتہ ہوتے ہوئے وہ علم یا علم لیکن اگر آپ کا علم نہ ہو یہ بندہ جو ہے اس بندے نے اس مال کو غصبیل کیا ہے یا اس کا اپنا ہے آپ نے اس کا اپنے سمجھ کے آپ نے غصب کر لیا تھا ابھی پھر واپس کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس کو واپس کرنے پہ آپ کا ذمہ باری ہوگا وہ ان لم یا علم اگر علم نہ ہو اور آپ نے اس سے چھینا پھر اس کو واپس کیا تو یہ تو ذمہ باری ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں عمر غصب شین اگر کوئی شکست شین لے کسی چیز کو منصوبی منصوب کسی بچے سے نا والد بچے سے کسی نے کوئی چیز شین لیا پھر اسی بچے کو واپس کریں سما تو پھر کیا لم یا پھر وہ بندہ اگر اسی بچے کو واپس کریں تو بریو و نہیں ہوگا ان رد اگر وہ اس چیز کو واپس کرا لے اسی بچے کو واپس کریں ہاں جی البتہ جو ہے وہ و بری بری ذمہ ہوگا ان رات اگر اس چیز کو جو بچے سے چھنا ہے وہ واپس کے علاوہ ولی اس کی سرپرست ہے باپ دادا وغیرہ کے پاس واپس کریں تو ذمہ باری ہوگا کہ البتہ ان کا نظا ہاں ان کا نظالکشیا البتہ وہ چیز جو بچے سے چھنا ہے ہاں جی وہ ذا قیمتی وہ قیمتی چیز ہو تو پھر بچے کو واپس کرنے سے ذمہ بری نہیں ہوگا بلکہ اس کے ولی کو واپس کرنا پڑے گا لیکن وہی کا نظم محکرات تھی لیکن اگر وہ حقیر چیزوں میں سے پانچ دس روپے کی چیزیں ہیں پاپڑ ہے مثلا ایک پھل فروٹ کا کوئی دانہ ہے کیلا ہے مثلا اس طرح کی چیزیں ہو اور آپ نے اسی بچے کو واپس کریں تو بر تو بری و ذمہ ہوگا بے رد اس کے واپس کرنے پہ الصوی اس بچے کو آج کے درجے یہیں پر اتفاق کرتے ہیں ان شاء اللہ ترین